وقد يتقدم الخبر على المبتدا نحو في الدار زيد ويجوز للمبتدا الو... للمبتدا الواحده اخبار كثيره تحو زيد عالم فاضل عاقل الى اخره اچھا इससे पहले हमने यह पढ़ा مقتدار کی جو خبر ہوتی ہے یہ خبر کیا ہے جملہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اصل تو یہ ہے خبر کے اندر کے وہ کیا ہو مفرد ہو لیکن کیا ہو سکتی ہے یہ कبھی, कبھی, कبھی جملہ بھی ہوگا قد تک ہو جملہ دن کبھی کبھی خبر جو ہے وہ کیا ہوگی جملہ بھی ہوگی اب جب بات یہ ہے کہ خبر کبھی کبھی جملہ بھی ہو سکتی ہے تو اب بتانا یہ ہی چاہتے ہیں آج کے سبق میں کہ جب خبر جملہ ہوگی تو اس جملے کے اندر ضمیر کا مبتدا کی طرف راجو ہونا ضروری ہے یعنی اس جملے سے اشارہ ہونا مبتدا کی طرف ضروری ہے کیوں اصل بات یہ ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے جملہ کہتے ہی ایک کلام کو ہے مبتدا تو مبتلا ہو جائے لیکن اس کے بعد ہم جملوں کو جب خبر بناتے ہیں جملہ تو ایک مستقل چیز ہوتی ہے اس کا نہیں تو ماقبر کے ساتھ کوئی تعلق ہوا کرتا ہے ناباد سے کیونکہ یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا جملہ تو کیا ہوا کرتا ہے کامل ہوا کرتا ہے تو جب ایسی بات ہے کہ جملہ جب چیز کا ہوا کرتا ہے ماقبل اور ماں باپ کا محتاج نہیں ہوا کرتا تو جب مبتدا کے لیے خبر جملہ تو جڑا ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو راجب ہو رہی ہو مبتدا کی طرف یا جس سے عشا ہو رہا ہو مفتدا کی طرف یا یہ معلوم ہوگا کہ جملے کا ماقبل کے ساتھ بھی رب اور تعلق ہے کیونکہ یہ ماقبل کی مبتدا کے لیے کیا بن رہا ہے خبر بن رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہی ولا بہود کو جیسے کہتے ہیں ہا زمیر اس سے پہلے جملوں میں جو پہلے کیا گزرے ہیں آپ نے جو کل کے سبق میں مثالیں پڑھی ہیں تمام جملوں کے جملوں خبر واقع ہو رہا ہے ہر ایک کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں زمین ملے گی کہیں آپ کو علی فلام کا ملے گا کہ جو ماہ قبل کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا ابو کا امن ضعید تھا اور ابوہ کا جملہ خبر ہو رہا تھا واقع ہو رہا تھا تو ابوہ کے اندر ہو زمیر جو ہے راجی ہو رہی ہے کس کی طرف مبتدا کی طرف ٹھیک ہے نا اس طرح زئیید کام ابو ہو کی طرف زید کی طرف مرض یہ کہ ہر جملہ جو خبر واقع ہوگا اس سے اشارہ ہونا مفتا کی طرف ضروری ہے وہ چاہے ضمیر کی صورت میں ہو یا کبھی کسی اور صورت میں بھی ہوتا ہے لیکن اکثر طور پر وہ کیا ہے ضمیر سے اشارہ ہونا ضروری ہے کہ جملے کے اندر ایک ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف کیا ہو لوٹ رہی ہو تو یہاں تک اس کو دیکھیں کہتے اولا بدھمتی ضروری ہے جملہ کے اندر من ضمیر ان کا ہونا یا ہو جو لوٹ رہی ہوتادا اے مبتدا کی طرف کل ہا فیما مرا جیسے کہ جو مثالیں پہلے گزری ہیں ان کے اندر جیسے ہا یعنی کا ہونا یعنی کا جیسے پہلے گزری اچھا اس کے بعد کہ کبھی کبھی یہ جو جملے کے اندر ہم نے زمیر کی شرط لگائی ہے کہ ایک زمین ہوگی جو مفتدار کی طرف راضی ہوگی کہ کبھی کبھی اس زمین کو حزف بھی کر دیا جاتا ہے اس زمین کا حزف کرنا بھی جائز ہے جبکہ کوئی نہ کوئی قرینہ وہاں پر موجود ہو جس بات پر دلالت کر رہا ہو کہ اس جملے سے کہیں نہ کہیں ماں قبل متدا کی طرف اشارہ ہوگا مثال کے طور پر ہیں کہ و بی کو کہتے ہیں کہتے ہیں منوان من کی جمع ہے منوانے دو من ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں بھگوان درہم درہم کو کہتے ہیں کو کہتے ہیں یہ مانا ہے. تین ساٹھ کو کہتے ہیں ایک شخص آواز لگا رہا ہو کہ گھی گھی ایک من ایک درہم کے بدلے میں یا گھی دو من دو کے مقابلے میں دو درہم کے بدلے میں کے بدلے میں والا یہ نہیں سمجھے گا کہ بھئی یہ جو آواز لگا رہا ہے اس کے پاس جو گھی وہ یہ گی مراد نہیں کوئی اور گی مراد لے رہا ہے نہیں سمجھے گا کہ بھئی جس گھی کی آواز لگا رہا ہے. تو لازمان جو قیمت پر وہ بھی کسی کی ہی قیمت بتا رہا ہوگا اب دیکھو اصل ترکیب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے سارا حامد گھی دو من ایک درہم کا معاملے ہے اب اس سے تو کہیں پر بھی نہیں ہے کہ ایک درہم کے مقابلے میں جو دو من ہے وہ یہی والا گھی ہے اب اس کے اندر حضف ہے وہ کون سی سمن و منوانی مین ہو بھی گرہ یعنی اسی گھی میں سے جو دو من گھی ہے وہ ایک درہم کے مقابلے میں ہے تو یہاں پر من ہو کی زمین حضف ہے ٹھیک ہے نا جو راجے ہو رہی تھی اچھا کس کی طرف سمن کی طرف یہ لیکن یہاں پر زمین کیوں حضف ہے وہ کرینا کیا ہے کرینا یہی ہی ہے کہ بوڈی بولنے والا وہ بھی لگانے والا جو قیمت بتا رہا ہے لازمن وہ اسی گھی کی قیمت بتا رہا ہوگا جو اس کے پاس نہ کسی کی تانے کی ضرورت نہیں سمجھی جا پر کیا ہے کرینا موجود ہے لگ رہا ہے تو اسی گھی کے اسی کی قیمت لگا رہا ہوگا جو اس کے پاس اس وقت موجود ہے نہ کہ پر کی ٹھیک ہے جو کہتے ہیں اس ضمیر کا حضر کرنا بھی جائے ہے جا ہم نے جو کہا کہ مفت راجی ہو کیوں اینڈا موجود ہے کرینہ تن کرین پائے جانے کی وقت نہ ہو جیسے کہ درہمن مثال کے اندر کے گھی دو مان ایک درہم کے مقابلے میں الغر ہو الکر ہو بیس کے ایک کر گندم ساٹھ درہم کے بدلے میں ایک گندم یہ کیا ایک پیمانہ ہے ٹھیک ہے نا کہ کتنی گندم ایک قرم جیسے ہم ایک من کہتے ہیں دو من کہتے ہیں تو اس طرح ایک پیمانہ ہے اتنی بات سمبھل میں آگے تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی مفت کی خبر جملہ ہوا کرے گی تو جملے کے اندر ایک ضمیر کو ہونا ضروری ہے جو مفت کی طرف کیا ہو عراجے ہو ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی کبھی جاتے ہیں کرینہ کی وجہ سے بات ہے اب آگے آپ کو بتاتے ہیں دو دو اچھا جی. کہتے ہیں اصل تو یہی ہے کہ مبتدا پہلے ہو اور خبر کیا ہو بعد میں ہو لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ مبتدا بعد میں چلا جاتا ہے اور خبر کیا ہو جاتی ہے مقدم ہو جایا کرتی ہے اس کی مثال کہتے ہیں نحو نا واریدار مقدم ہے اور يتقدم الخبر كبه كبه خبر مبت اخبار اور مبتدا ایک ایک مبتدا کے لیے جائز ہے کہ اس کے لیے کئی ساری خبریں ہوں جیسے کہ جیسے کہ فعبل عاطل ٹھیک ہے نا مبت ہے. ہے ساری کی ساری اس کے لیے خبریں ہیں اور ایک مبت کے لیے کئی ساری خبریں ہونا جائز ہے کہتے ہیں ہے. ایک مبتدا کے لیے جائز ہے کہ ہو اخبارات بہت ساری خبریں کئی ساری خبریں یعنی مبتدا ایک ہو خبریں کئی ساری ہوں خبر واحد آ، آ، آ، دوسری خبر پھر تیسری خبر ٹھیک ہے نا خبر ثانی خبر سالس. غرا غرا جث زيد عالم زيد عالم زيد فاضل زيد فاضل زيد عاقل زيد غير عاقل جي تو ولا قرت الجوم من ضمير النيوب الى المبتداا كان ما ممدوز حذفه عن وجود قرينه نحو قسمر منى بيدرهمن والبرر القر ب 60 وقد يتقدم الخبر على المبتدا نحو في الدار زيد ويج لحو زید جی آب یہ بات سمجھ کے نہیں سمجھ آگے اللہ تبار سب کے لیے آسانیاں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اللہ تعالی وقت میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام تر مصروفیات کو صرف اپنی رضا کے لیے بنا دیں اور ان کام کی توفیق دیں جو جس میں اس کی رضا ہو اور ان کاموں کی توفیق نہ دیں جس میں اس کی رضا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت والی لمبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغلا کے حامی بھی ہوں نہ صرف اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں مقدر فرمائے پریشانیوں سے فتنا سے اللہ تبارے کو تعلیٰ محفوظ فرمائیں